الشیطان شاہم بسم اللہ ہزین حضور آج فروری انیس سو اکہتر کی اکیس تاریخ ہے اور درسے قرآن کریم کا آغاز سورہ انتہا کی آئے ایک سو باسٹھ سے ہو رہا ہے فور اوور ون سکس ٹو سلسلہ کلام یہودیوں کے جرائم کے متعلق مطلب چلا آ رہا تھا اور اس ان کے جرائم کا فتری نتیجہ جسے سزا کہا جاتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی ذمت و مستنت تباہی اور بربادی اور اخروض زندگی میں آزاد شدید بات تو یوں چلی آ رہی ہے لیکن پرانے طریقے پر ان کا انداز تو یہ ہے کہ وہ ایک تاریخ کی کتاب نہیں ایک مقصد کے لیے سابقہ واقعات کو دوہراتا ہے اور پھر حقائق کی طرف رخ موڑ دیتا ہے خطاجی دی نگاہیں جو کہہ پینے کے ساتھ ربط نہیں ہے انہیں ربط اس لیے نہیں نظر آتا کہ وہ ایک کہانی کی طرح ایک قصے کی طرح کسی بات کو سننا سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کا مقصود تو ان حقائق کی فریاد ہے جس کے لیے وہ اندر ضرورت ان سابقہ واقعات کو سامنے لاتا ہے سوال یہ تھا کہ کیا یہ اب بھی تباہ ہوئی آ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روزیوں کے ہاتھ دین قومی تھا جو بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہو تو کہتے تھے کہ دین کسی کو مل سکتا ہے اور نجات بھی اسی کی ہو سکتی ہے غیر بنی اسرائیل کی طرف نہ دین آتا ہے نہ ان کی نجات ہو سکتی ہے اب قرآن درین میں ان دونوں غلط خیالات کا اضالہ اور تصدیق کرنی تھی کہ بات یہ نہیں کہ نہ ہی تو یہ ہے کہ کوئی نسل ہمیشہ کے لیے راندہ یا درگاہ ہو جاتی ہے اور نہ ہی یہ چیز ہے کہ خدا کا دین کسی خاص خاندان نصر قوم قبیلے یا ملک تک موجود ہے ان کے جرائم اور ان کے سزا کے ساتھ ہی یہ کہا کہ لاکن راسخون سل انجینا ادے کا وا انجینا نل قبرے کا ول مطینی نت کرا تھا ون محتو نت زکاتا ون مومن سنائے کر سنوتی ہی اجنم عظیم یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے اور ان کے لیے اصلاح اور بعض آفرینی کی کوئی شکل ہی باقی نہیں کوئی امکان ہی نہیں رہا یہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی ہر فرد کے لیے ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جو بھی ہے اسے اپنے غلط راستے سے منہ موڑ کر صحیح راستے کی طرف قدم اٹھا لینا چاہیے وہ قائد ہوتا ہے تو ہم کغار ہوتے ہیں وہ ایک قدم اتر بڑھ کے آتا ہے ہم دو قدم اس کی طرف بڑھ کے چلے جاتے ہیں اس میں نہ افراد میں کوئی تفصیف ہے نہ افغان میں کسی قسم کی کمہیز لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے جیے ویزا نے بند کے وہ شرط کیا ہے کہا کہ یہ جن غلط عقائد اور خیالات پر چلے آ رہے ہیں انہوں نے انہیں سوچ سوچ کر علامتین بصیرت علم اور برحان کی بنیاد پر اختیار نہیں کیا ماں باپ سے اصلاح سے متوارک یہ خیالات چلے آ رہے ہیں اور انہیں پر یہ عمل پی رہا ہے اگر وہی روش جاری رکھیں تو پھر تو اطلاع کی کوئی صورت رہ نہیں پکی کیونکہ غلط کی سمجھ اگر یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں اصلاح سے متوثر چلا آ رہا ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ اس کے متعلق کوئی تحقیق اور کابج کریں تو پھر تو غلط غلط رہے گا <خصف> غلط راستے کے اوپر تو جتنے قدم آگے کی طرف پوچھیں گے اتنا ہی منزل سے انسان دور ہوتا چلا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں رک کر سوچیں سمجھیں دیکھیں, دیکھیں بھاگیں پرکھیں کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ صحیح راستہ ہے اور یہ چیز تو ان کی جنا پہ ہوگی اور علم بھی بڑا بڑا گہرا چاہیے تقلی کا علم نہیں ہے نہ پھر علم میں ہوں ان سے جو لوگ اس تکلیب کی اندھی روش کو چھوڑ کر علم کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں ہم اس سوچ سے کام لیتے ہیں علم بکوت کی بنیاد پر اپنی روش کو پرکھتے ہیں یہ ہے وہ لوگ یعنی جو لوگ کے ایمان لاتے ہیں پھر کتنے سابقہ پر تو ایمان یہ لائے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اے رسول کے ہی طرف نازل کی گئی ہے اب یہاں سے یہ چیز دیکھیے کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ یہ جو آخری نبی ہے تو اس کی نظوت اور رسالت پر ایمان لایا جائے اس کا نبی ہونا اور اس کے بعد جو کتاب اس پہ نازک ہوئی ہے اس کتاب پر ایمان لانا تو صورت میں اسلام کی صورت کا پیدا ہو سکتی ہے تو وہ جو میں نے ایک دن زند کہی تھی جہاں پھر اسے دوہرا دوں کہ وہ جو آخری نبی ہوتا ہے جس پہ کوئی انسان ایمان لاتا ہے امت کی تشکیل اس کی نسبت سے ہوتی ہے ایک عیسائی تمام انبیاء اور سابقہ کا ایمان رکھتا ہے ان کے ہاں جو عہد نامہ تیق ہے جسے سے بائبل کا پہلا حصہ کہتے ہیں وہ اسے مانتا ہے ان انبیاء تک اگر طویسہ سموت ایمان لاتا ہے لیکن وہ عیسائی ہوتا ہے اور جس دن وہ اگر طیسہ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبوت پہ ایمان لے آتا ہے یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس دن جن وہ عیسائی نہیں رہتا وہ ایک نئی امت کا فرد بن جاتا ہے امت محمدیہ میں داخل ہو جاتا ہے اس آخری ندی پر ایمان لانے کی بنا پر اسی لیے میں نے ارد کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی اور نبی پر ایمان لاتا ہے تو اسی فائدے کی روح سے وہ پچھلی امت سے کٹ کر ایک نئی امت کا فرد بن جاتا ہے اس لیے یہ کہا کہ یہ معمزمہ بن قبلک اس کے اوپر جو یہ ایمان رکھتے ہی ہیں لیکن یہ جو دین اب اس شکل میں سامنے آیا ہے اپنی آخری غیر محرف پتیزہ اور مکمل شکل میں یہ ہے جو نبوت محمدیہ یا رسالت محمدیہ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے ان کے لیے یہ کچھ کریں گے اور پھر اس نظام کے دو بنیادی فتون یا اثر ہیں جن کو سلاد اور زکات کہا جاتا ہے قرآن نے اس کو ہمیشہ دہرایا ہے یہ کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے معیبت کیا ہے یہ چیزیں بار بار سامنے آ چکی ہیں کئی بار سامنے آ چکی ہیں اس لیے ان کے دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے اصلاحت وہ نظام ہے معاشرے کا جس میں ہر فرد قوانین خدا بندی کا اجتماع کیے چلا جاتا ہے اور اس کا مقصد ہے اکائے زکوٰۃ تمام نوع انسانی کے لیے نشو و نواح کا سامان باہم پہنچانا یہ ہے وہ ہے ترین کے پروگرام یہ ہے اس کی غائب اور مقصد اسی لیے قرآن کریم ترین نے ان دو چیزوں کو بار بار دہرایا ہے اور اس کی اہمیت کو وہ میں لاتا ہے کہ یہ کریں گے اور پھر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان تو یہ کہ جو اس نے انسانی زندگی کے لیے جو قوانین اس نے وہی کے ذریعے دیے ہیں ان پر ایمان اور اصل بنیاد ہے قانونی کے عمل کا ایمان جسے وہ ایمان دل آخرت کہتا ہے ابتدائی چیز تو یہ ہے کہ ہر عمل کے بعد اس کا نتیجہ مرتب, مرتب ہوتا ہے خود عمل کا مستقبل یا آخرت جو ہے وہ بھی آخرت کہلاتی ہے زندگی میں ہر نیا سانس پچھلے سانس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کا مستقبل ہوتا ہے ہر نیا دن مستقبل ہوتا ہے ہر قوم کے بعد دوسری قوم دوسری نسل اس کی مستقبل ہوتی ہے اور اس دنیا کی زندگی کے بعد اگلی زندگی جو ہے اسے بھی آخرت یا مستقبل کہا جاتا ہے آخرت میں یہ ساری اخروی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور ان کی آخری کڑو مرنے کے بعد کی زندگی ہے عیزان من آپ سوچیے زمنا نر کہ جس پو کے متعلق اس کے ضابطہ حیات کے پہلے ہی سفے پہ وہ کہا گیا تھا کہ وہ دل آخرے پہ ہوں یہ کروں وہ مستقبل پر ایمان رکھتے ہیں اسی سامنے رکھتے ہیں اس ٹائم کی آج کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی مستقبل کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ پیش کا اسادہ مسائل اور معاملات کے لیے رہتے ہیں جھپٹ پڑتی ہیں ان کے اوپر جو کچھ اس وقت ہے دس جلدی سے ہاتھ آ جائے اسی کے اوپر چلتے ہیں کبھی جسے آپ فیلچر کہتے ہیں فیوچر پہ ان کی نجات کبھی نہیں ہوتی اور ابھی میں نے جو ارد کیا ہے کہ فلچر صرف مرنے کے بعد کی زندگی کا نام ہی نہیں ہے آج کے بعد دوسرا دن بھی فیوچر ہے انسان کے لیے موجودہ نسل کے بعد آنے والی نسل بیسٹر ہے اس کے لیے جس کو فیوچر پر آخرت پر ایمان کی اتنی تاکیب کی گئی تھی اس کی اب نگاہ فیوچر پر اٹھتی ہی نہیں ہے اگر اس کی نگاہ ہی آگنا کی اوپر رہتی ہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے گنڈا لانے والے پہنوں تو بہت دو دور تک سوچتی ہیں یہ ان کی سوچ فیوچر کی سوچ ہوتی ہے اگرچہ مادی مدر یا حیات کی اعتبار سے یہ فیوچر اس زندگی کے آخری فرانس پر سبل ہو جاتی ہے لیکن بہرحال ان کے مقابلے میں تو وہ ان دنیا میں بھی بہتر رہتے ہیں کہ جو صرف آدمیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں پر نگاہ رکھتے ہیں فیوچر پر ان کی نظروں میں نہیں ہوتا تو پرانی قدیم سنچے یا آخرت پر ایمان پر بڑا زور دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قانون مقاصہ کے عمل کے لیے جو کام انسان کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے نزدیک جو ارادہ بھی نئی میں آتا ہے وہ بھی اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے اس کا ناظر ماندول آخرت اور وہ یہ چیز سے عمل کے بعد وہ جتنے بھی نتیجہ پیدا کرے وہ آخرت ہے اس عمل کی اور وہ اماز بھی ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی میں جا کے نتیجہ پیدا کرتی ہیں یعنی اس کے نزدیک زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی اس لیے آخرت یہی یہ تک مدوط نہیں ہے یہ آخرت ایک دور روا ہے جو آگے بھی چلتی ہے تو یہ ہے وہ چیز جسے ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں وہ یہاں کی آخرت کا پسند ہے حقیقت میں اس لیے وہ قانون مقافات عمل ہی کا نام ہے جسے آخرت کہتا ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے سمجھنی زندگی کے اندر تو وہی عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے جو قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے اگر پکڑنے والا سپاہی نہ ہو پکڑنے پکڑے جانے کے بعد عدالت ایسی نہ ہو اس پہ اثر انداز ہو سکے انسان تو اس کے بعد تو جو ان چیزوں کے نتائج سے بچ سکتا ہے لیکن قانون مقاصد عمل جسے کہا جاتا ہے اس کی روح سے تو کسی عمل کے نتیجے سے انسان بچ نہیں سکتا ہاں وہ یہاں اس کے سامنے آئے یا وہ اس کے بعد کی آخرت میں اس کے سامنے آئے ہر عمل کی ایک آخرت ہوتی ہے یعنی بعد میں اس کے پیدا ہونے والا نتیجہ اور اسی لیے قرآن زلیم نے امن کے ساتھ جو نتائج ہیں ماقدمت پیدا ہے تم کہا ہے تمہارے ہاتھوں میں جب پہلے سے بھیج رکھا ہے بڑی عجیب اسلح ہے یہ قرآن کی یعنی تم تو یہاں کھڑے ہوتے ہو لیکن جو کام تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ تمہارے راستے میں آگے تمہارا انتظار کر رہا ہے جب تم وہاں پہنچے ہو وہ جھٹ کے سامنے آ جائے گا تمہارے یہی چیز ہے جسے وہ آخرت کہتا ہے اور وہ کسی اور کا مرتب کردہ نہیں ہوتا کوئی اور وہاں اس خطرے کو اس تباہی کو لا کر کھڑا نہیں کرتا تم خود اپنے لیے بھیج دیا ہوتا ہے پہلے بھیج دیا ہوتا ہے تم بار جو وہاں پہنچتے ہو وہ پہلے سے تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہوتا ہے بھیجا ہوا تمہارا اپنا ہوتا ہے کسی اور کی طرف سے وہاں کھڑا نہیں کیا گیا ہوتا کتنے ادھی بڑی حسین دلکش اندازوں میں قرآن بات کو واضح کرتا ہے پہلے اس کو بھیجا ہوا پہلے سے بھیجی ہوئی تباریاں تمہاری دوبارہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں یہ تمہاری خوش بواریاں پہلے سے وہاں ہار لیے کھڑی ہیں کہ تم وہاں پہنچو تو فلان ان تیز تمہری ان سے تمہارا استقبال کرے وہاں گلے میں ندی جا پا کے ہار ڈال دیں ماں قدر نہ وہ خدا کہیں باہر سے آ رہی ہوتی ہے نہ کچھ بیماریوں کے قسمات جو ہیں اس کے لیے کوئی ریسپشن کمیٹی مقرر ہوتی ہے یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پہلے لے جا ہوا ہوتا ہے تم بعد میں وہاں پہنچتے ہو <تصفح> ان اعمال کے نتائج پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اسے ایمان ہی داخد قرآن کہتا ہے اور اسی لیے اس پہ بڑا زور دیتا چلا جاتا ہے کہ نم اصل وایط بنیاد دین کی یہی ہے دین کے تو خود مانے ہی سزا و سزا کے ہیں اور قانون کے ہیں خدا کا سنو تین حجرن عظیمہ جو لوگ ان میں سے بھی جو لوگ تقلید کا راستہ چھوڑ کر علم کی بنیادوں کے حقائق کو سمجھیں گے پھر وہ ایمان لائیں گے پہلی کتابوں کو پہ تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس کتاب کو بھی ایمان لائیں گے جو اب آخر میں نازم کی جا رہی ہے اس نظام میں داخل ہو جائیں گے جو اقامت صلاحت اور عیسائی زکوٰۃ کے لیے متشکل کیا جاتا ہے اور وہ یقین رکھیں گے فیوچر پر آخرت پر مستقبل پر قانونِ مقاصد عمل پر اہ اہ تو یہ وہ لوگ ہیں کسی قوم کے ہوں کسی نسل کے ہوں کہیں کے کہ رہنے والے ہوں جوہوٹ ہوں ہو نکارا ہوں کسے بادشد ہو جو بھی ایسا کرے گا اسے ہم یہ سنوتے ہی بہت بڑا عجرن عظیمہ بہت بڑا ازر دیں گے اور بہت جلدی اگر ان کو ہم دیں گے ہمارے ہاں تو ہر ازر قیامت پر اٹھا رکھا جاتا ہے نا کیونکہ اس کے محسوس نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بہت جلدی اس کے نتائج سامنے آتے ہیں اگر وہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے جائیں ان کے نتائج بہت جلد اسی دنوے میں سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد ان نتائج کا بھی سلسلہ آگے بڑھ چلا جاتا ہے مرنے کے بعد تک بھی وہ جاری رہتی ہیں لیکن وہ بہت جلد سامنے آتے ہیں قرآن کہتا ہے لیکن وہ انفرادی طور پر سامنے نہیں آتے قرآن تو ایک اجتماعی زندگی چھاتا ہے اجتماعی زندگی کے اندر عمار کے نتائج کس طرح بہت جلد سامنے آتے ہیں اور اگر یہ سورت نہ ہو انفرادی زندگی ہو تو پھر اس میں زیر کے بعد سامنے آتے ہیں فرق یہی ہے دین میں اور مذہب کہا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے ان سے تو کوئی قوم کوئی نسل کوئی پرو کسی جگہ کسی قوم کا جو بھی ان حقائق سے ایمان لے جائے گا جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تو انہیں اس کا اجر ملے گا تو یہ کوئی نئی بات نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا سلسلہ رشد و ہدایت چلا آ رہا ہے شروع سے چلا آ رہا ہے مندگی نہ ہی یہی یہ سے بات بڑی عمدہ سامنے ہمارے آئی اے رسول ہم نے تمہاری پرس دہی کی ہے اسی طرح جس طرح سے کہ ہم نے اندیا سابقہ پہ کی اور بات شروع کی کہ جیسا ہم نے نور کی طرف نہیں کی اور وہ ندی وہ انڈیا جو نور کے بعد آئے ان کی طرف رہی کی تو یہاں یہ بتایا کہ انبیاء کے سلسلے میں سب پہلے سے پہلے نبی جو تھے حضرت اسلام کی. کیونکہ منبی نہ بادیں ہی ہیں یہ بھی ہمارے عام تصور ہے کہ ہم ایک حضرت آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کو اب البشکوں کے مانتے ہیں پہلا نبی مانتے ہیں انہیں یہ قرآن نے یہ تفریح کر کے اضرت نور کے زیادہ ہی کہہ کے یہ کہا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ حضرت نور سے شروع ہوا اور ان کے بعد کے انبیا آئے اس سلسلہ کی پہلی کڑی جو تھی وہ حضرت نیل علیہ السلام تھے ان سے پہلے نبی تو نہیں تھا اس لیے آدم کے متعلق میں وضاحت سے بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ میں شروع نہیں کہ قصہ آدم سے مراد کسی فرد کا قصہ نہیں ہے وہ تمشیلی رنگ میں داستان ہے خود انسان کی آدمی کی آدم کی جگہ آدمی آپ کہیں تو بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہ چیز کے وہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی چیز تو یہ کہ قرآن نے ایک پہلا ایک پتلا ایک فرد اس طرح سے مٹی سے بنایا پھر اس کی پتلی سے اس کی بیوی نے گاڑی یہ پرانی نہیں ہے اور آپ کا کس طرح ہے جو مشہور ہے ہمارے ہاں اور پھر اسی فرد کے متعلق یہ چیز وہ نبی تھے میں نے ابھی ارد کیا کہ قرآن نے تو کہیں ان کو جو نبی کہا نہیں ہے اور یہاں جو کہا ہے کہ انڈیا کے سلسلے میں اگر سے ملک سے بات شروع ہوئی اور ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اس لیے ان سے پہلے تو نبی کا ذکر ہی قرآن نے کیا یہاں سے بھی یہ بات غلط ثابت ہوئی لیکن ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ایک عقیدہ پہلے کسی طرح زدہ ہو جاتا ہے پھر اس کی مشکلات پیش آتی ہیں اگر سے آدم علاو کلام نبی سے یہ عقیدہ ہے دشواری یہ پائےشاہی کے نبی اور اس کی کیفیت یہ تو خدا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھلا تھا پروا آ بیشا جائے حکم دے رہا ہے کہ یہاں تم نے اس کے قریب نہیں جانا ندی کو حکم دیا جائے اور اس کے بعد وہ اس سے ناصور کرے ندی کی جہاں شانی نہیں ہے ندی سے تو تدبیرات کے متعلق اور پروگراموں کے متعلق وکیموں کے متعلق کہیں کوئی کسی قسم کی پوچھتے حادثیت تک بھی نہیں بڑھتی جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں تو اس کی مجھے کا تقاضہ ہے اس سے ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز وہ سدھار کے کسی حکم کی نافیت کرے اور پھر وہ نافیت ایسی ہو جس کی اتنی بڑی صدا ملے تو جنرت نکال دیا جائے اس کو یہ مجھے کی خیالات آنی ہاں اس لیے وہ جو کتا آدم ہے اس میں انہیں پہلے نبی تصور کرنا وہ قرآن کے خلاف ہے پھر اس میں یہ اعتراض والے ہونا اور پھر اس اعتراض کے بعد پھر اس اعتراض کی ان دن کو سلجھانے کے لیے پھر وہ کتابوں کی کتابیں لکھتے چلے جانا وہ کشتی اور غریب والوں کی کتنے رکھ دی اس کے اوپر جو کاش ہوئی نہیں تو وہ دیوار تک اٹھاتے چلے جائیں دیوار ہر دوسری تیر جو اس کو رکھیں گے وہ پوری اٹھے گی کسی بھی دیوار ہو ہی نہیں کرتی بارہ میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن نے ایک دس دن بعد ہی سے بات صاف کر دی ہے سلسلہ عندیہ کی ابتدا حضرت السلام سے ہوئی تھی کہا کہ ہم نے یہی دین جو جوری طرف لازم کیا ہے یہی آئے اصولی طور پر تمام انبیاء کو یہی حقایت دیے گئے تھے ابراہیم اب اسماعیلا و اتحاقہ و اسباط و عیسا و ہارون و عطینہ جاؤ گا یعنی آپ دیکھیے عام الفاظ میں میں کہوں گا کہ اشارہ نگہ بھی کیے قرآن کی یا اسلام کی کہ وہ آم انصاض میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں وہ دوسری قوموں کے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہنا انہیں کا کمرا اور ہے نا یعنی ان میں فرق ہی نہیں جس طرح سے کہ ہم نے ان قوموں کے انبیاء کی طرف نہیں کی تھی رسو تیری طرف ویسی ہی نہیں کی اور کہا یہ ہے کہ یہ انبیاء کا سلسلہ کہیں تک محدود نہیں ہے جن کا ذکر ہم نے کیا ہے اگلی آیت سامنے آتی ہے ابھی میں پیش کرتا ہوں قرآن نے کہا کہ ہر کاؤنسلر ہر ملک میں ہر زمانے میں امبیا آتے رہے کتنی بڑی جیسے میں نے کہا ویسا تو غرض یہ عام لکھتا ہے نا سے کہ ساری دنیا کی قوموں کے انبیاء کو نبی تسلیم کرنا اور اس کے بعد کہنا کہ لام کو بہنا آر دن میں مل لال لا اس بات کیوں کہ ہم ان میں سے کسی میں رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتے کتنی بڑی آواداری ہے کتنی بڑی ٹالرنس ہے کتنی بڑی برداشت ہے میں نے کہا ہے کہ یہ ہم عام جگتا نگاہ سے بات کرتے ہیں دین کی لینس سمجھ لی جائے تو اس میں خصوصیٹی کی بات ہی نہیں رہی وہ کہتا یہ ہے کہ خدا کی طرف سے امبیا اکرام کا سلسلہ جاری ہے اس نے یہ نبید ہو بھوجے کوئی مشن میں بھیجا کوئی شام میں بھیجا کوئی عراق میں بھیجا کوئی ہندوستان میں بھیجا کوئی چین میں بھیجا مختلف قوموں کی طرف اسی ایک سر چشمہ ہدایت سے یہ رہنمائی لے کے آتے رہے اسی کی طرف سے جو تھے اسی کی طرف سے رہنمائی ہوئی انسانوں کی طرف رہنمائی تھی تو ایک ہی خدا کا سلسلہ مختلف افراد میں جب آیا تو ان میں تفریحی کی بات فون کی ہے تقریب کی بات فون کی ہے تفصیص اور کی اس اس سے بیچ انگریزوں کے بنانے میں تین کا ریپرزینٹیٹو دکھا فیصلہ آیا کرتا تھا وہ جتنے فیصلہ آئے سو سال کے عرصے میں ڈیڑھ سال کے عرصے میں وہ سب کے سب نمائندے سیسی حکومت کے ان سب کو ایک ہی اصل حاصل تھی جو بھی آتا تھا اپنے سے جو پیش راؤ ہوتا تھا اس کے آکام کو اسی طرح سے نافذ کرتا تھا وجود ان کے جن آکام کو ان کا بادشاہ وہاں سے منسوخ یا تبدیل کر دیتا تھا مزاجی سی مثال ہے جو میں نے دی ہے ٹیک کی سدھار کی طرف سے ہدایت لے کر آنے والے مختلف انبیاء کرام مختلف قرموں کے اندر مختلف ممالک میں مختلف زمانوں میں یہ آئے وہ کہتا ہے کہ اس میں تفریقی کرن سی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ان سب کو ماننا ہوگا جو اس کو مانتا ہے اسے سب کو ماننا ہوگا کہ وہ بھی خدا کباحی کی طرف سے آئے تھے اب اس کے بعد جب اس نے کہا کہ یہاں سے سلفنا ختم کر دیا ہے ہم نے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تو اس کے بعد پھر جی دنیا کی کسی قہم کسی مدد کسی پہلا انسان کی طرف کوئی نبی آ نہیں سکتا یہ بھی اس نے کہا کہ ارب کے اندر تو ہم نے یہ سلسلہ ختم کر دیا ہے ایران اور ہندوستان میں ہم یہ جاری رکھیں گے امبیا کا سلسلہ اس نے جاری کیا امبیائی کے سلسلے کو سلسلہ کہ محبوبت کے لیے اسے اس نے ختم کر دیا یہ جتنی بھی اس لڑی میں پہلے سے پھرے ہوئے بہتی تھے وہ تصویر کے دانوں کی طرح تھے ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی شام میں گستافی تو ایک طرف جن میں سے کسی ایک کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ایمان لائے بغیر ان میں سے کسی ایک کے بھی اوپر ایمان ہم نہ لائیں ہم مسلمان ہو ہی جی یعنی یہ یعنی عزیز چیزیں حیضانحمان کہ آپ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمدار ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوتے ان ایمبیا اسابقہ میں سے کسی ایک کو بھی درمیان میں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اور حضور دار ایمان لے آتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہو آپ سوچیے کہ دنیا میں عالم عالمگیر اور قوت اور عالمگیر برادری کی تشکیل کے لیے کتنی بڑی گوپن بنیاد ہے جو قرآن نے دے دی یہ ہے صحیح لیکن اس قوم کا حیثیت یہ کہ وہ تو عوام دوسری قوموں کے مذاہب اور انبیاء کے متعلق یہ اٹیچیوڈ دیتا ہے یہاں کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ ہنسی ہیں تو شادیوں کے متعلق نٹھنگا ہو رہے ہوتے یعنی اپنی ہی قوم کے اپنی ہی امت کے اپنی ہی افراد کے ایک فرکے کا امام دوسرے فرقے کے امام والے جو ہیں ان کو والے دے رہے ہوتے کہاں وہ وسو نگاہ کہاں یہ تنگ نظری اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے تمام انڈیا کلام کا ذکر کیا کہا کہنا داؤدا ضبور زبور یہ اس نہیں ہے کہ صرف ایک نبی کو زبور ضرور کماروں کتاب ہوتا ہے وہ اگر تو علیہ السلام کی کتاب کو زبور جو ہے الگ کہا جاتا ہے اس سب زبور ہر کتاب کو کہا جاتا ہے انڈیا کو کتابیں ملی حسلن قب کا فسنا لائے کا حسین نام لکش ہوتا کیا یعنی یہی نہیں کہ جن انبیاء کا ہم نے نام لے دیا ہے قرآن میں یہی انبیاء سے امید بار ایمان لانا ہے کہا نہیں ان میں سے بال ہیں جن کا ہم نے نام لے کر ذکر کر دیا اور دوسرا وہ ہے کہ جن کا اس طرح نام لے کے ہم نے ذکر نہیں کیا لیکن نبی ہم نے ہر قوم میں بھیجے اب یہ دیکھیے اس میں کتنی بڑی وقت کتنی بڑی گنجائش نکلائی کہ ہر قوم میں بھیجے تفصیل طور پر ذکر قرآن میں نام لے کر نہیں آیا تو اس کے بعد ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان میں بھی جو لوگ اپنے بزرگوں کے متعلق میں مطلق کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دھرم کے وانی تھے جو بھی ان کا نام دیتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندیا میں ان کا سنہار ہو سکتا ہے کہ جن کا ذکر نام لے کر قرآن نے نہیں کیا میں کہتا ہوں یہ جن ہرا کو اور بھی ہمیں وقت کر دیا یہ اس وقت کتنی آگے چلی گئی کہ کچھ وہ ہیں جن کے اندر نام لیے ہیں باقی وہ ہیں جن کے اندر نام نہیں دیئے. نام دیئے ہیں یا نام نہیں دیئے. انہیں ہر قوم کے اس قسم کے واضح ہڈکی کے متعلق نام لیا ہے تو آپ جو سب چیز کہیں گے کہ وہ نبی تھے نام نہیں لیا تو کہ آپ کہیں گے کہ وہ سکتا ہے کہ وہ خدا وہ کے نبی ہوں گستاخی دن آپ اس کے ان کے لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں دنیا کی کسی قوم کو کسی واضح بحرام بانی یا جنہیں وہ اپنا وقت مانتے ہیں ان کے متعلق آپ کے دل میں کبھی بھی نفرت اور حکارت اور مستاخی اور سوزی کے جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان انبیاء میں سے ہی جن کا نام قرآن نے نہیں لیا کیونکہ کہا یہ ہے اس نے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ہدایت دینے والے بھیجے تھے سوچیے کہ جو دین یہ نظریہ پیش کر رہا ہو وہ کتنی بڑی آلم گیر اور خبرت اور برادری اور رواداری کا دین ہوتا دنیا کے جاتی لیکن جیسا میں نے ارد کیا کہ ہم نگر کی سطح کے اوپر اتر آئے ہوئے ہیں جہاں ایک ہی نبی کے ایک ہی کتاب کے ماننے والے آپس میں سر کو بدل کر گئے روشن نام ناخوس علیہ نام نقص ان کا ذکر نہیں کیا وکلم تکلیمہ پرانے کریم میں یہ چیز آئی ہے حضرت علیہ السلام کے متعلق مطلب. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو, جو خاص کسی ایک نبی کی ہو ابھی ابھی آپ نے دیکھا وہ آتا ہے نا داودہ ضرور یہ کہا ہے داؤود کو ضرور دی کتاب دی یہ نہیں کہ حضرت اور علیہ السلام کو ہی کتاب دی گئی باقی نبیوں کو کتاب نہیں دی گئی قرآن نے تو کہا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے کتاب نہ دی گئی ہے اور زندن وہ ڈانٹ بھی جو کہی جاتی ہے کہ شاید رسول وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے کتاب یا شعیت لے کے آتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہیں لاتا جیسا میں نے کہا ہے کئی بار کہ وہ نبی آتا ہے پاسر آتا ہے چٹھی رسان آتا ہے اور چٹھی لاتا نہیں سواری نہیں دے سائے قرآن ترین کی تصویر مزید ہو سکے ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب دے دی ماں کچھ نہیں ہے کہ خدا کی جی طرف کے پیغام پر آئے اور کلام نہ لائے یہ جسے کلام کہتے ہیں ہمیں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ حضور کو زعود علیہ السلام ہی کو کتاب دی گئی باقیوں کو کتاب نہیں دی اسی طرح یہ جو چیز آ رہے موسا رام سے کلام کرنے کی بات یہ دہی ہے اور ہر نبی سے خدا نے کلام کیا ہے یہی دہی اس کو بھیجی ہے بات ذرا نازک سی ہے خدا کا اور نبی کا رشتہ کیا ہوتا ہے وہی کیسے آتی ہے اس کیفیت سنا اور ماہیت کیا ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو نبی کے بغیر کوئی دوسرا سمجھ نہیں یہ انسانوں کی اپنی ملنے کے کساب سے پیدا کرنا چیز نہیں ہوتی یہ یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ آئسہ اس کا عقائد کرنے سے کرنا برداری کرنے سے خدا کی جی ماننے کے آکام ماننے سے یا ان کے الفاظ میں محبت زیادہ کر سے آہستہ آہستہ منزل ب منزل انسان پہلے ولی ہوتا ہے پھر روش ہوتا ہے پھر سوتر ہوتا ہے پھر رب دال ہوتا ہے پھر کشم ہوتا ہے پھر اس کے بعد بلی ہو جاتا ہے پسند یہ سورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے قصبے ہنر سے کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس, اس کی وش چلا جاتا ہے وہ قوت برتی چلی جاتی ہے قوت یہ کے ذریعے سے جو بڑھتی ہے فکری قوت کسی خاص فنڈ کے اندر خصوصیت سے جو مہارت حاصل ہو جاتی ہے اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے اس کا تو یہ ہوتا ہے نبوت اس قسم کی چیز نہیں ہے قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چلے تو کل تک اس کا علم بھی نہیں تھا کہ کتاب کسی کہتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے جسے کل تک اس کا علم ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے گریجولی آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی اور اندر نبی بن گیا چبخبر جب خبر ہے محمد یا ربیش نبی نتی ماں ہی کوئی کولم نہیں اس کی تو دوسیات کا علم نہیں نبی کو خود اس کا علم نہیں ہوتا کہ میں کل نبی بن جاؤں یہ تو نازک کردہ شاید ہوتی ہے ہر سے کوئی چیز آتی ہے اندر سے باہر نہیں آتی ہے سبجیکٹو نہیں ہوتی آبجیکٹوٹی ہے ضرورت کی کسی کو نہیں کیسے کسی کو خدا سے کلام ہیں ہر نبی کے ساتھ کچھ یہ کیسے تھا غیر نبی نہیں جان جانتا اور نبوت کا سلسلہ چونکہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل ہو گیا اس لیے آپ پروان ہی نہیں پیدا ہوگا کہ کوئی بھی جان سکے اس کو ہمارا ایمان ہے اس پر وہی کے ذریعے سے منا اور جو اب قرآن کی دفعین کے اندر محفوظ یہ وہی ہے اس پہ غور کیا جائے گا توجہ کیا جائے گا حصل سے فکر سے بصیروں سے غریب سے, سے برحان سے مشاہد مطالعہ سے اس کو سمجھا جائے گا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں یہ کیسے ملا تھا وہی کی میری کیا تھی رسول اور خدا کا تعلق کیا اسے ہم نہیں سمجھ سکتے البتہ یہ جو میں کہہ رہا تھا اسے سنی لیجیے کہ خدا کی رہی ہی کو کلام کہا جاتا ہے پرانے کریم کو اس نے کلام میں کہا ہے یہ بھی تو خدا کا کلام ہے اس لیے جوتا تھا تو خدا اس نبی سے کلام کر کر پرانے کریم نے جو ایک مقام پر خدا کی طرف سے پیغام آنے یا گئی آنے کے تین طریقے بتائے ہیں تو بڑی عجیب چیز فورٹی ٹو اوور ففٹی پہلے بھی بات آ چکی ہے سامنے ذکر اس کا آ گیا ہے اس واسطے دوہرانا ضروری ہے بشر جو کل وی دیکھیے کلام جہاں ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے وجوگ اس طریقے پہلے تو یہ سبھی ویڈیو قرآن میں جہاں بھی آیا ہے خدا کلام کرتا ہے نبی سے بھی وہ کہن کرتا ہے وہ بات اس سے کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں والا بیٹھا ہوا جب جیت ہے خدا سے باتیں کرنا شروع کر دے آپ کو معلوم یہ ہے یہ اور یہ کرام کے منڈک جو ہمارے یہاں یہ ہے مقرر بارگاہ بار خدا رندی ان کی ضرورت یہ ہے وہ کہتے ہیں ان کو باتیں کرتے ہیں. یعنی وہاں بات کی انیشیٹو جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے یہ بات کرتا ہے خدا سے پھر خدا جواب دیتا ہے یعنی نبی سے بھی آگے معی کے مقدس قرآن میں جو کہا ہے کہ خدا اس سے بات کرتا ہے جب وہ وہی دینا چاہتا ہے تو وہ اس سے بات کرتا ہے یہ الگ ہے کہ اس بات کے جواب میں یہ کچھ اور کہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کہے تو دیکھیے صاحب ذرا ادھر متوجہ ہو گئی گا یہ معاملہ سامنے ہمارے آ ہے ہلو ہلو یہ صورت نہیں حضور سے پوچھا جاتا ہے معاملہ کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو اس کے متعلق تو وہی نہیں آئی اس خدا کی سے یہ وہی آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا یعنی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گھر ٹھہر گئی میں ابھی تم سے بتاتا ہوں تم کیسیت یہ ہے نہیں یعنی یہ نہیں کہ اقتدام یہ چیز ہے کہ اپنے قصبے عمر سے ہو گئی ندی بن جائے نبی کی کیفیت یہ ہے پانی لگا دیجیے کہ وہ کسی میں کام کر بھی اپنے کے مطابق خدا کو ہی نہیں دے سکتا اسے انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے پروگرام کے مطابق جب چاہے اس کو وہ نہیں دیتا ہے اس لیے یہ جو کتابوں ہے نا ہمارے یہاں تو یہ ہندو ہم کلام ہوتا ہے وہ ہم کلامی کی یہ بات اگر آپ کہیں تو کہ بزرگوں کی تو بادی چھوڑ دیجیے اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف نبی سے ہم کلام ہوتا تھا. ہم کلام کے مانے سب کی طرف سے نہیں ملنا گیزانحبان صرف نبی سے نہیں ہوتا تھا. کسی اور انسان سے اور ابتدا اس کی طرف سے ہوتی وہ اس کی طرف بات کرتا تھا اس کی بات کرتا اس کی طرف نہیں بھیجتا تھا یہ نہیں تھا کہ جب یہ جی چاہے خدا سے بات سمجھیے آپ نے جو معنی فرق بتایا ہے پرانے کریم یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے این جو کر لینا ہل ہو تو خدایا اس سے بات کرے کسی انسان اس کے چلاؤ کوئی اور ذریعہ طریقہ ہی نہیں ہے خدا اس سے بات کرے یعنی خدا کا انسان سے بات کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے اللہ ہلین اور حجاب اب یہ دو چیزیں ندیوں کے متعلق اس نے کہی ہیں وہی ایک عربی زبان میں صحیح اشارہ جو ہوتا ہے تیزی سے بنیادی طور پہ ضروری طور پر اس کے لفظ ہے قرآن کریم نے یہ کہی ہے کہ وہ نبی کے کن کے اندر نازم کیا جاتا ہے اسے میدا <coughs> انیا ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کیا ہے ایک تو یہ ہے غرائے حجاب کی بات یہ ہے فص پردہ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فصے پردہ کس قسم کا ہی پردہ ہے جیسا ہمارے یہاں دو انسانوں کے اندر ہوتا ہے اور وہ پردہ بھی ایسا ہو جیسے اگر ہم یہ اپنے انداز سے تصور کے مطابق سمجھیے کہ خدا پردے کے پیچھے بیٹھا ہے نبی ادھر بیٹھا ہے اور آپ اس میں وہ باتیں کر رہے ہیں پردہ اٹھاتے نہیں ہوں وہ چنمنی بات ساتھ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کیسا پردہ ہے جو چنمن میں لگا بیٹھے جو تنسا رنگ اگر کے منفا علیہ السلام کا وہ تھا نا وہ شدت کے شوق میں جب آپ نے کہا تھا کہ آواز تو صرف دور سے ووٹ بنتی ہے اپنے دیدار سے بھی تو جانے دینے کا ضم یہ بات نہیں ہے ان کے خدا ایک مجسمہ ہے کہیں اس کو اس طرح سے آوازیں کان میں آتی ہیں پھر اس کو دیکھنے کا میں شوق ہوتا رہتا ہے کہ بے حجاب آنا دراصر یہ سیزے عظیم نے من وہی کی ہے خدا اور اس کو مبی کی ہے بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن نے ان اس قسم کے مسائل کو سمجھانا ہے تو وہ تو لفان عربی یا میں ہی سمجھانا تھا اس انسانوں کی زبان میں سمجھائی جائے گی بات انسانوں کی زبان میں تشبیہات کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے یہ جو ایبسٹریکٹ ٹروٹس ہوتے ہیں ان کو آپ مجازی الفاظ میں نہیں سمجھا سکتے تشبیہات میں سمجھایا جاتا ہے جو قرآن نے متشابہات کی آیات کہیں ہیں ان کے معنی یہ ہیں کہ وہ حقائق جنہیں تشریحات کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے ان کے وہ مجازی معنی جو الفاظ کے ہیں اس کے ذریعے نہیں سمجھایا جا سکتا اس لیے کسی نبی کا خدا کا کسی نبی سے باتیں کرنا وہ براہ راست اس کے پل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا ہو یا مل گرائے حجاب کسی طرح سے بات کرنا ہو یہ چیزیں تشبی رنگ میں سمجھائی جا سکتی تھی اور ہم تشبیہات سے ان کے اصل مقصد تک ان کے مقصود تک جو سکتے ہیں ان کی ماہی کو ہم نہیں سمجھ سکتے یہ چیزیں علی محسوسات کے دائرے میں آ نہیں سکتی وہ تو بڑی چیز خدا اور اس کا گہی شاید کو تو دقت ہی پیش آتی ہے کہ کسے نے بتائے کوئی خون آرزو کیا ہے خونے نزیب ہے کہ دیکھیں گے رنگ لو کیا ہے تو کیسا بتائیے سب رو بسے خون آرزو کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے حسین بن جائیے کسے بتائے کوئی خونے آرزو کیا ہے پہلے دن ٹی وی پر کچھ ہو رہا ہے گانے والے سامنے تھا اور پوچھنے والے اس سے پوچھتے تھے کہ صاحب یہ آواز کی بات تو آپ نے بتائی یہ جو دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے میں اس سے پوچھ رہا تھا سر دن میں کون سے شروع ہوتا ہے یہ آواز سونے اور جھو کر आवाज بھی دیکھنا ہے صاحب آواز تو ان کہا گیا ہے دل کے ٹوٹنے کی آواز یہ نہیں تو میں عز یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں ہماری زبان میں بھی وہ چیزیں کہ جو محسوسات کے انداز میں سامنے نہیں آتی انہیں بھی ہم تشریحات کے رنگ میں بیان کرتے ہیں تو قرآن نے اس قسم کے مادیاتی بلند ترین حقائق جو کبھی بھی محسوسات کے دائرے میں نہیں آ سکتے تھے سمجھانے کے لیے بارہ تشریحات کا رنگ انداز کیا ہے اس لیے ہمجاب جی جو نبی کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حجاب کیا تھا دونوں میں فرق کیا تھا لیکن یہ خاصا है تھا ہم اس کے لیے تو پہلے ہی نہیں ہے کہ ہم ہنسا کے لیے ریسرچ کرتے تھے جانتے تھے پہچانتے تھے یعنی جو چیز غیرات نبی جس ماہیت کو سمجھ نہیں سکتا اس کی تحقیق کیا دیکھیں گے ہمارے یہاں اراہیات کے اندر کتابوں میں کتابیں سمجھ نہیں سکی بچے کو یہ سمجھانا کہ ضرورت کے بعد کی غذایت کیا ہوتی ہے معاف رکھیے گا یوں ہی ایک مثال کی بات ہے کی یہ نہیں آپ سمجھا سکتے غیر از نبی کو یہ سمجھنا کی کوشش کرنا کہ ماہیت نظوت عتیت دہی کیا تھی سمجھا کے لیے ان چیزوں کے ساتھ مارنا ہے جو تمہارے ہٹا امکان میں نہیں ہے دن برائے اگلی بات ہے جو ہمارے ساتھ یورسینا رسولم اور یو ہی مہنگے شاید تیسرا طریقہ اوپر کہا تھا کسی بشت کے صاحب خدا کلام جو کرتا ہے وہ یہ نبیوں کے ساتھ تو یہ کیا چیز اب غیراج نبی جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ وہی جو نبی کو دی جاتی ہے جب وہ دوسرے انسانوں کو پہنچا دیتا ہے تو خدا اس وہی کے ذریعے سے عام انسانوں سے باتیں کرنے لگتا ہے یہ وجہ ہے جو قرآن کریم کو اس نے کلا بدلہ کہا ہے ہم جب قرآن کرتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے ہم خدا کو باتیں پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور میں کہوں گا کہ یہاں ہم کلام کہنا بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں تو یہ سر تج رہتے کہ ہم تو باتیں نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہمارے دنوں میں آج دھی ہوتی ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں سلام اور چیز ٹھیک ہے ہم تو باتیں نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہمارے دلوں میں آدھے گدار ہوتی ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں کلام اور چیز ہوتی ہے یہ کلام ہے خدا کی اور دڑا ایک نتیج کا نستا ہے اس کے اندر پرانے کریم نے جو کتاب یا خدا کی طرف سے جو وہی نازل کرنے کا ذکر کیا ہے اس کے لیے نبی کے لیے اللہ کا لفظ ہے الح کا اے سے عربی جاننے والے اب جانتے ہوں گے الحا ان پر نازل کیا اور یہ جو انسان ہوتے ہیں اس کی ماننے والے یہ ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے ارے ان کا لفزایا ہے تمہاری طرف نازل کیا الف کے طرف یہ عام انداز ہے دو یہ جو تین دنوں کی یہ قرآن جو ہے نبی اسلم صلی اللہ علیہ وسلم ورد... کے یہ عام انداز ہے دو یہ جو تین دور کی یہ قرآن جو ہے نبی اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خود جو اس کی ماننے والی امت ہے یہ اس کے اوپر بھی نہیں نازل ہوئی ہے پرانے ٹرین قرآن کے متعلق قرآن ماننے والوں کے متعلق الاسوں الاس دیا ہے قرآن نے دو گزر دو, دو سو ایک تھی میں دیکھوں لوں دو رفرا میرے پاس اس کی ٹو اوور ٹو تھرٹی ون جی ویمت ہے الحتم و ماں اندلا انئے پن میں نئی کتاب میں نبوت کے بعد یہی کتاب جو ہے میں کوٹ کہوں گا اس کو یہ ہمارے اوپر بھی نازل ہوئی ہے اس لیے کہ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے سی کی بات ہے جب اس میں یہ چیز کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ ہم سے بات ہی کر رہا ہوتا ہے نا. چیز خدا یہ وہی جو ہے اب قرآن کے اندر محفوظ یہ وہ ہے جو تیسرا طریقہ اس نے بتایا کہ یور سے نہ رسولن کا یور ہی بھیج رہی انسانوں کی طرف ہم رسول بھیج ہیں اور وہ خدا کی مشیت سے جو وہی ملتی ہے وہ ان کو پہنچاتا ہے یہ وہی جو انسانوں کی طرف پہنچتی ہے یہ خدا کا کلام ہوتا ہے خدا انسانوں سے اس ذہی کے ذریعے پھر کلام کرتا ہے اس کے علاوہ خدا سے کلام کرنے کا کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے انسان خدا سے کلام کر نہیں سکتا اور کلام خدا بندی کو یہی کہا جاتا ہے یہ جو آپ کے یہاں بعد میں کش اور انہان اور بشارات وغیرہ کے لیے اصلاحات وضع کی گئی یہ پریرک ہے قرآن میں ان کا کوئی ذکر نہیں حدیزہ لینا لفظ تک نہیں ہے خدا انسانوں سے جو بات کرتا تھا جسے اس نے کلام کہا ہے خدا کا وہ وہی تھی وہی کے علاوہ پورے طریق سے کوئی ذریعہ اور نہیں تھا اور وہی کا آنا ختم ہو گیا حضور کی ذات کا آپ انسانوں کے اپنے ذہن کے پیدا کردہ یا قیاسات اور تصورات ہیں ان کا نام جو جھینے آئے گا کہ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی کی تو یہ کیا, کیا تھی کہ خود بھی کوئی معاملہ ایسا آ جاتا تھا جس کے مقدس ابھی وہی نہیں آئی ہوتی تھی تو نبی اور نبی کم بند اللہ علیہ کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ خدا کی طرف سے اس معاملے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا فیصلہ ہوتا تھا آپ کی طرف وہ ناول کیا جاتا تھا تو پھر آپ اس کا اعلان کرتے تھے کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا خود مان کے خدا سے فیصلہ یہ خود بھی نہیں دے سکتے تھے اور یہاں تو یہ پیکجی ہے جناب یہ جو مقردین کے دعوے ماند ہوتے ہیں یوں نظر آتا ہے جسے آپ گلی ڈونا پھیلے گئے ہوں گے مزاق بنا رکھا ہے گیتا نے سبحر دادا امر کشت لوگ بہت بلند ہے منت کی ترجیح آپ کا یہ سارے قرآن کے حقائق کہاں سے پھر اب سب نے بولنا بلنا ہی بند کر دیا بلند ہو گیا یعنی یہ جو صبح ہم اٹھتے ہیں اور اس کو دیکھیں اور وہ ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے تو کیا یقین اس صلاح ہے تو یہ بولنا نہیں ہے خدا کا ان کے نزدیک میں خدا کا کلام نہیں خدا باتیں نہیں کرتا ان سے کہ خدا خوشیوں تو ان سے کہ حضرت عیسا علیہ اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا خود عرصہ کچھ پانچ سال کا یہ ہے ساڑھے پانچ سال کا عرصہ اس میں مانتے ہیں کہ اس دوران میں وہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی پوچھے کہ یہ پانچ سو سال کا عرصہ وہ صدا گونڈا ہو گیا میرا معذرت کتنی سطح کی ملیں ہیں جو جاتی ہیں اور اب تو قیامت کرتے ہوئے سواری میں صبح کے گونڈے ہونے کا بھی زان کلام کو محفوظ کر کے رکھ دو تو وہی اس کی ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ محفوظ ہے بات یہاں سے کری تھی کہ تمام انبیاء کے اوپر ہمیں ایمان مانا ہوگا ماننا ہوگا ان میں سے ہر ایک کی اوپر کتاب آئی جن کا ذکر قرآن نے جو تفصیل کیا ہے نام لے کر نام لے کر مانا جائے گا انہیں جن کا نام نہیں لیا ہے ان کے نکلنے مطلب کجمانی طور پہ ماننا ہوگا کہ وہ بھی خدا کے نبی تھے اور ہم کسی رسول کے رسول ہونے کی جیس سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے لا لان فردوں کو بہنا آحت نہیں روسلم مدشرین منجرین لو اللہ یقین اللہ کے اللہ کیا بات ہے من تو سامنے میرے آ رہی ہیں مجھے آ جائیے رسول چاہے کے لیے آتے تھے میں نے ارج کیا ہے کہ دین کی بنیاد اصل و وائد قانون مقاطات عمل رسول کیا کرنے آتے تھے مبشرین و منظرین وہ یہ بتانے کے لیے آتے تھے کہ اگر اس قسم کے کام کرو گے تمہارے لیے یہ کچھ خبریاں ہیں یہ کچھ تمہیں ملیں گی اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو میں تمہیں آگاہ دیے دیتا ہوں کہ اس قسم کے خطرات تمہارا انتظار کر رہے ہیں یہ ہیں جو بشارت وہ ہے جو انداز وہ انسانی آواز کے نابیدہ نتائج سے ادا کرنے کے لیے آتے تھے آپ نے دیکھا بھی ان کی کیا نتائجم اور اعمال کے اندر کچھ ادھر ہوتے تھے <تصفح> کیونکہ محسوس طور کے سامنے نہیں آتے تھے اس راستے انبیاء اکرام یہ بتانے کے لیے آتے تھے کہ یاد رکھیے یہ نتائج تم پہلے بھیج دیتے ہو امال کدھر ہوتے ہو تم کھڑے نتائج وہاں ہوتے ہیں میں تمہیں یہاں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس راستے پہ وہاں پہنچے وہ جو کہتے ہیں ابھی دینک سروتی ہوئی ہوگی تھی وہاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے تمہارے لیے اس کے بعد وارننگ دیتے تھے اس چیز کی جن امال کے تبھی جو ہمارے سامنے اور آ جاتے ہیں امریا کی تعلیم ان سے بھی چلے گئی کہ کسی ندی نے ہم میں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی نے یہ کہا کہ دیکھو سر سنکھیا تھا جاؤ گے اس کے لیے آسمان سے وہی آنے کی ضرورت ہی نہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ انگلی آگے ڈالو گے انگلی جل جائے گی ڈر بن گیا تو یہ کبھی کامین ہے یہ فیزیکل مرض ہے محسوس ان کے تبھی محسوس مرئی مطالع جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان وہی کی ضرورت نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی جو سنکھیا کھا گئے تو یاد رکھو ہلاک ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے وہ یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ اگر رن کے حرام کھاؤ گے تو تمہاری ذات کی تباہی ہوگی یہ وہ نتیجہ تھا کہ انسان محسوس طور پہ نہ دیکھ سکتا تھا نہ کسی لیبوریٹری نہ ٹچ کر سکتا تھا اس کے لیے وہی کی رہنمائی کی ضرورت یہ ٹھیک ہے کہ انسان اپنے تجربات کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان حقائق کی طرف آ رہا ہے جو نتائج وہی نے اس سے اتنا عرصہ پہلے بتا دیے تھے وہ جب تجربے کر رہا ہے اپنی زندگی کے اکل کا کمیسا تجرباتی ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اختیار کرتی ہے اور اس وقت دھن مت جاتی ہے کہ ہاں صاحب پا لیا ہم نے وہ پھر بہت سے گنگشتا جس کی تلاش میں آدم مارا مارا پھرتا تھا آ ہمارے سامنے درسوں بل صدیوں سبھیوں کی ہنروگیوں کے بعد ہڈیاں کو آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو بڑا غلط طریقہ یہ بات نہیں بنی پھر ایک اور طریقہ اختیار کرتی ہے پھر ایک اور اختیار کرتی ہے پروسیس آف ایلیمنیشن سے ناکام تجارت کے بعد کئی سبھیوں میں جا کر پتہ نہیں ہزار ہزار سال کے بعد جا کر کسی ایک حقیقت تک وہ پہنچتی ہے اور جس حقیقت تک پہنچتی ہے وہی نے وہ پہلے بدارت کی ہوتی ہے بڑی وہی انسان کی یہ جو اس قسم کی ناکام کوششوں سلفیاں ہے اور اتنا وقت لگتا ہے اتنی انرجی ضائع ہوتی ہے اس کو ایک عنائی کرتی ہے یہ ہے جسے مبشرین اور منظرین کہا ہے اس یعنی ایک دن اپنے انسانی جو ہے اپنے ناکام تجارت کے بعد مسلم فلم ایکسپریمنٹلی ٹریگمیٹیکلی جیسے کہتے ہیں چلتی جائے گی چلتی جائے گی استعمال یا کل اور اس کے نتائج آگے منتقل ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے اگر ایک دن یہ جو وہی کے ذریعے سے حقائق دیے گئے ہیں وہ حقائق تب پہنچ جائے گی اپل نے ان حقائق کو ایجاد نہیں کیا ڈسکور کیا ہے اس کے ڈسکور کرنے کا ہے یہی بدے گا تو قرآن نے کہا ہے کہ سدھار کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے تو اگر کسی ایکت کے ڈسکور کرنے میں فصل کو ایک دن بھی لگ جائے تو ہمارے حساب و شمار سے ہزار سال لگ گئے اور ہزار سال میں جتنے خون کے دریا پیرنے پڑے اور آگ کی کھنڈ پانی پڑی وہ ہمارے سامنے یہ انسانوں کو خالص اصل کی روح سے تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ نظام مملکت باہمی مشور مشاورت سے چاہیے کم از کم ہزار سال, سال کا عرصہ لگ گیا اور اس دوران میں مزوقیت اور ڈکٹر شپ کی سباہ میں جو انسانیت کے ساتھ سر گزری ہے وہ ہمارے سامنے ہے وہی نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا بڑا مشورہ جانا یہ سر کیسے یقین انداز میں یہ بات کیا جاتا اس ہے اسرائیل کا تو انداز ہی عورت قرآن کا بہت غور کیا ہے اردو میں منظر رواں دو امیر کا رواں ہردو بہ منظر ہردو امیر کا رہ کی براد کشاک گرمند اس منظر کی طرف جا رہے ہیں دونوں میں میرے کارواہ ہیں تو فرق یہ ہے کہ اصل ان اسباب ون کے مطابق جاتی ہے وہ تبھی دنیا میں جاتی ہے نہ کہ میں نے یہاں فریب نہیں ہے بلکہ جو گرائے ہی ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں اس لیے بڑی تش پرستار ہوتی ہے تو گدے دبا کے جانی جاتی ہے اس کی برادا اور وہی جو ہے وہ دین کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے اتنا اور انسان کی زندگی تو میری تھی ایک سرد کی وہ تو یہاں سرد بھر کے کہتا ہے کہ کون جیتا ہے تیری روم کے ساتھ کہ روم کمار کرتی ہے میں لمبا اور اس طرف آ جاؤ دوسری سواری کی جو تمہارے پاس ہے وہی یہ کرتی ہے مار ہاں یہ کیوں بھی یہ بات یہ تھی یہاں سے جو سی بڑی عظیم تھی سامنے آ رہی تھی لے اللہ یقین اب اللہ کے اد اللہ خز کے پن بادشاہ آپ کو پتا ہے کہ کسی معاملے سے متعلق جو قانون بنایا جاتا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے قانون بنانے کے بعد اسے پبلک اگر نیا جائے خوشیاں رکھا جائے اس قانون کی خلاف ورزی سے آپ ریک مسلم ہے پبلک جب اس کا اعلان کر دیتی ہیں تو اس کے بعد اگنورینس افلاس ہوتی ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ بتایا نہیں گیا تھا ہمیں اور یہ واقعی ہوگی وہ جسے آپ رپورٹر شیپ کہتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے حکم کو پہ پہلے, آپ پہلے سے نہیں بتاتا اسی وقت حکم دیتا اسی کو گرفتار دیتا اس کے جسے آپ قانون کی حکومت کہتی وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ قانون کو پہلے سے رم کر دیتے اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا اور اس کے متعلق تمہیں اطلاع دے دی جاتی ہے. اگر صورت ایسی ہو تو یہ فکرات ہوں اور تم کو آگاہ نہ کیا جائے کسی کو تو اس کی خلاف ورزی کرو گے تو ایسا ہوگا اور اس سے گرفت پھیل دی جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا مجھے بتایا جاتا تو پھر تو یہ ٹھیک تھا میں اس کے بعد خلاف ورزی کرتا تو اس کے نتائج ہو مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے مسترہ گریف کرنے والا جو جادر ہے وہ زیادہ ہے کاہر ہے تعلیم ہے یہ چہر ہے مسترد ہے قانون کی روح سے اماؤنٹ کر دینے والا اور دیکھتے اب دیکھتے ہیں کہ کسی آپ قانون کی قیمت تو تمہیں بتا دیا گیا تھا سو کہ یہ اتنی لیے ہم نے یہ رسول بھیجے اور یہ نہیں بھیجے یہ اللہ یب اللہ سے اللہ خود کے تم تاکہ رسول بھیجنے کے بعد انسانوں کی طرف سے کوئی حجت باقی نہ رہے اور جو میں کہہ رہا تھا کہ دو لوگ سامنے آئے ہیں جنسان من قرآن سامنے ہے آپ سے تو دیکھیے کیا کہا قرآن نے میں پھر اداروں میں کہا کرتا ہوں کہ آیت خدا کے جس دن کے ساتھ کو ختم ہوتی ہے بڑی غور فلک ہے سوچیے قرآن کیا کہتا ہے قانون کی خلاف درجی کرنے سے گرفت کرنا اس کی اس کے لیے کبت کی ضرورت ہے سندو کی ضرورت ہے کہا جو اللہ ہو اس میں بڑی قبرت ہے کہ خلاف دردی کرنے والے کو گرفت کرے لیکن کہا ابھی جن خطین وہ قانون کی کے سے گرفت کرتا ہے حکمت کی بات پہلے تمہیں بتا دیتا ہے ایک ظالم جابر کی طرح صرف عزیز نہیں ہے عظیم بھی ہے وہ میری تبیعت کیا ہوتی ہے تو بات یہ کہنا کہ ہم نے چھوڑنے سلسلہ رشتوں حدایت اور انبیاء اور سکولوں کا بھیجنا یہ فرد اس لیے کہ تمہیں قانون سے آگاہی ہو تم یہ نہ کہہ سکو کہ صاحب ہمیں پتہ تو تھا نہیں اور سنبھا کے لیے ہم نے پکڑا دیا یاد رکھیں ہمارا قانون ایسا ہے ہماری گرفت اتنی سخت ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے تمہارے سمجھنی ادا کی قانونوں کی طرح سے اس میں کوئی کپڑا بھی جاتا ہے کوئی چھوٹ بھی جاتا ہے بڑے سارے بندے ہم واقع ہوئے ہیں لیکن ہم مستم حاصل واقع نہیں ہوئے ہمارے قانون کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ تمہیں پہلے بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ یہ نکلے گا یہ ہے جس کے لیے ہم نے کا البلس جاری کیا اقریباً تھٹی بار یہ ہے قرآن ریزائن سوال ہی پیدا ہوا کسان یہ کہہ دیا کہ یہ کرو تو ایسا ہوگا وہ صرف ہم نے کیا ہی دیا یا جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کی کوئی شہادت نہیں ہے قانون دینے والا شہادتیں پیش کر رہا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ قانون کا قبل غلط اطلاع دے دینا اسے پبلک کر دینا دوسرا یہ ہے کہ خود قانون بھی حکمت پر بندی ہو ٹھیک ہے بھی تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک حکم دے دے بگڑا ضبط اس کا بھی کر دے لیکن اس کی ڈیوائی اپنی کرتا سکتے وہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں ہے ہماری مرضی ہے جو ہم نے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو ہمارا حکم یہ ہے لیکن قانون جسے کہا جاتا ہے لا جسے کہا جاتا ہے یہ لا عدالتی بات جو ہے یہ تو بعد میں بات آتی ہے نا نہ تو آپ کو پتا ہے نا کی طرف کو بھی لاؤ کہتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن میں صحیح بتا پہلے بھی ارد کر سکتا ہوں لاؤ اس وقت لا ہوتا ہے جب یہ اس میں ہو ایف ڈین آلویز اگر ایسا کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا ہمیشہ ایسا ہوگا اسے کہتے ہیں قانون ختون وقت ہوتا ہے بدل بھی سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کا وہی نتیجہ نکلو حکم کیا جاتا ہے ملازم سے تو جاؤ وہ چیزیں وہاں چھوڑا وہ اس کی صرف کٹھی چھوڑاتا ہے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا میں کیوں وہاں چھوڑا رہا ہوں کیا نتیجہ اس کا نکلے گا کیوں چیز چٹھی بھیجی جا رہی ہے یہ حکم ہے لیکن اسی ملازم سے جب یہ کہا جائے بخار کی عادت میں کہ یہ دوائی پی اور بخار اتر جائے گا یہ لو ہے ماں نتیجم رقم کرتا ہے یہی اس کی حایت ہوتی ہے قرآن جو کہتا ہے کہ لالنا لالنا سن یہ کرو تاکہ یہ ہو جائے اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہے جہاں وہ قرآن نو کی حیثیت سے حکام کو دیتا ہے قانون کی حیثیت سے اب یہ کہہ دیئے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا سوال پیدا ہوگا کہ صاحب اس کی کوئی شہادت بھی ہے یہ جو آپ نے کہہ دیا صبح جیسا عزیز وزنا وہ یہ قوانین دے رہا ہے اور کتنی بڑی حکمت ہے اس کے ساتھ جو وہ بتایا جا رہا ہے نہ کہ ملنا ہو جشن بے نہ اندگل نہ پہلی شہادت تو ہم اس بات کی تمہیں یہ دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم یہ ناظر کر رہے ہیں انگنا ہی یہ دھاندلی نہیں ہے چونن پر بدلی بڑی چیز پھر اس کی شہادت لینا چاہو تو ون ملائیں تو یشہاد کائناتی تو یہ کائنا کی اس کی شہادت دیں گے تو جاؤ فارجی کو کائنات میں جا کے تاخیر کرو تفتیش کرو تمہیں نظر آ جائے گا کہ وہاں قانون کی حکمرانی رہ ہو رہی ہے وہاں ہر اگر ایک تول منتقل ہوتا ہے اگر گیہوں کا دانہ بیجو گے گیہوں پیدا ہوگا اگر کھاد ڈالو گے تو فصل زیادہ ہوگی آگ میں انگلی ڈالو گے تو وہ جل جائے گی ایسا یہ دیکھنا ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں قانون ہے اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اس کی شہادت چاہتے ہو تمہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ ذرا دور میں مرتب ہونا ہے لیکن اس کی شہادت تم چاہتے ہو تو جاؤ خارجی کائنات نے وہ ساچے تھا میٹری میں کسٹم پہ چلے گا اسی وقت تمہیں اس کی شہادت ملتی چاہ دوں بل منائے تھا تو شادی قرآن نے یہ کہا ہے تو یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ وہ چاہ رہے ہیں یہ حق ہے کہا اس کا طریقہ یہ ہوگا کا میم آ جاتے نہ پھر آپ آتے وی امپ سے 41 ہپ کا یہ تبئیے نہ بہم اوور ہم یہ خارجی کائنات میں بھی خود تمہاری اپنی دنیا میں بھی اس قسم کے تجرات اس قسم کے حوال فراعت یہ اللہ ہوتے چلے جائیں گے الفاظ یہ ہے کہ ہم اپنی نشانیاں تو نہیں دکھاتے چلے جائیں گے باہر کی دنیا میں بھی انسانوں کی اپنی دنیا کے اندر افغان عالم کے اندر جن ان کی نفسیات کے اندر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ یہ نشانیاں بے نقاب ہوتی چلے جائیں گی تا کے تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ حق ہے قرآن کے حقیقت سادتا محسوس ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان آیات آیاتہ کے اندر انسان غور کرے خارجی کائنات میں انسان کی تاریخ میں اس کی سائیکالوجی میں اور اس کے آگے ہے کہ ہم کیوں اس حقم तीन के کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کیوں اس ملنے سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو تم ان چیزوں کا مطالعہ یا مظاہرہ کرو گے تو تم اس قرآن کے حقائق جو ہیں وہ واقعی حقیقت بن کے تمہارے سامنے آ جائیں گے کہ حوالہ یکشد ربو کا خدشہ سے ہی کہنے والا جو ہے وہ ہے کہ جو ہر شہر کا علم رکھتا ہے اس پہ نگران ہے جہاں قانون چلتا ہے وہاں آنے کا پہلے سے بند ہے ان کا ہی پہلے پتا, پہلے پتا فرق ہوتا ہے یہ برگوتر قانون اور حکومت جی اول سے گردے سے آنا ہی الحمد اللہ شہم شہید کہا है تمہیں پتا ہے عادت دینے والا قانون ہے جس کی جگہ میں کوئی شاید عائد نہیں ہے دیکھ رہا ہے اور بتاتا چلا جا رہا ہے یہ تو نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ جو دانا ہم خاک کے اندر دبا دیتے ہیں وہ باہر تو وہ دانے کو نہیں ہوتے ہیں وہ تینوں کے بات یہ سن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کتنا بڑا درخت کے اس میں کیا سے عجیب کوشے لگ رہے ہیں تمہاری نگاہوں سے یہ چیز غائب ہے ہمارے سامنے ہے یہ چیز کہا کہ جس کے سامنے کچھ ہو رہا ہو کیا اس کی شہادت کافی نہیں ہو ہم نیچے بیٹھے ہوئے باہر اگر کوئی پٹاخے کی آواز آتی ہے دیوار کے ادھر بیٹھے ہوئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے ہم پریاس کریں گے یہ ہوا یہ ہوا وہاں جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہے گا کہ نہیں یہ ہوا ہے اس کی شہادت مثبت ہے ہمارے لیے یہ غائب تھا اس کے لیے یہ چیز شہادت ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم اتنی مثال دے سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم نے سے یہ دیکھ سکتا ہے کل کیا ہوگا وہ یقین سے بتائے گا ہم نے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا یعنی ٹائم کے متعلق ہم پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے میں مثال یہ دی ہے اس کے لیے یہ تھی شہادت تھی ہمارے لیے غائب تھی کہتا ہے کہ جس پھار کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے شروع روز کے میرے آگے جو وہ کہتا ہے اس کے سامنے شہادت ہے جو تمہارے لیے غائب ہے اس کے لیے وہ بھی مشہور ہے تو کہا کہ عوالم یقے کا انہنا ہوا نا کلو شہر شہید وہ جو اس بردے سے تازہ دیتا ہے تو کیا کہ اس کے لیے اس سے زیادہ کسی دھوپ کی ضرورت تھا کہ اس کے سامنے تو یہ چیز باتیں ہو رہی ہے اسی لیے یہاں کہا کہ بکفا عبد اللہ ہے شہیدا خدا کی شہادت جو ہے کافی ہوتی ہے شہادت کیونکہ وہ دیکھی ہوئی بات چاہتا ہے ہمارے ہاں کے یہ بزرگوں بھی تو کہتے ہیں کلندر ہر کے لوگ دیدر ہوئے کلندر جو کہتا ہے آنکھوں سے دیکھتے کہتا ہے اور کلندرا میں بادری نظر آ گئے نچاتے ہیں اس قلندر بندروں کو نچاتے ہیں منتری کرتا ہے نا اپنے کام نہیں لیتا جو ہوتا ہے وہی کچھ کرتا ہے یہ بھی جو ہمارے ہاں کے کلندر ہوتی ہیں وہ بھی ان کو نچاتے ہیں مسلم کتنے سے کام نہیں لیتے ناشتے ہیں اشاروں پر <laughs> بار ہار کہا اس نے کہ جو دیکھ کے کہتا ہے اس کی شہادت میں اگر نہیں ہو سکتی تو اور کس کی شہادت میں ابھر ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے قانون کے نتائج یہ ہوں گے اور وہ یہ ہوگا کہ ان لذیلہ کفر ہوگا سدوان سے بھی لمبا ہے ضلع ضلع جو اس قسم کے واضح قوانین سے انکار کرتا ہے نہ خود اتر پاتا ہے نہ دوسرے آنے والوں کو ادھر آنے دیتا ہے کہا اس سے درد پر اے اور بھی کو راہ گم کردہ ہو سکتا ان لذیلہ سفر ہوگا غلط جہنمین جو انکار کرے ان قوانین سے جس شاید کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہ رکھے الٹ پلٹ کر دے تو کہا کہ وہ جس طریقے کو چلے گا وہ سوائش سے کہ اس کو جہنم کی تباہیوں میں پہنچا دے اور کہاں لے جائے گا وہ طریقہ وہ کارڈ زیادہ ادلہ ہے نتی یہ آپ کے لیے مشکل ہی نہیں کہ تمہاری انگلی بنا دے سینچو کے لیے کچھ دشوار نہیں کہ تمہیں ہلاک کر دے قانون کے لیے یہ مشکل ہی نہیں ہوتا کہ اپنا وہی نتیجہ پیدا کر دے جو نتیجہ اس کے اندر نظمر ہے اس لیے وہ کانا زالے کا اللہ ہے یہ سیرا قوانین کے نتائج پیدا کر دینا اب ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے قانون کو تو قانون کہا ہی اس وقت جائے گا جب وہ ایسا نتیجہ مرتب کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے گا آگ آگ نہیں اگر وہ جلاتی نہیں ہے اسے آگ نہیں کہا جائے گا رات کا ڈھیر کہا جائے گا کانہ زالوں کا ہلن لا رہی میرے کچھ کہنے کے بعد عظیم نے عظیم چیز آئی یاس ہو اے نو انسانی اس پس منظر میں سن رکھو تک جا رسول دن حق کے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ان قوانین کو لے کے یہ پیغام برا دیا کیسے انداز کے بات کرتا ہے یہ سارا کچھ پیسے سے کہتا چلا جا رہا ہے کہا ہے کہ یہ آ گیا تمہارے پاس تمہارا بھیجا ہوا تمہارے پاس آ گیا ہمارا اپنا اس میں کوئی مقصد نہیں اس کی کوئی ذاتی برس کو سیدھا نہیں تم یہ انفاظ کا آنے لوں اس پر تم ایمان نہ ہوگے خیر اللہ تم تمہارا ہی بھرا ہوگے तुम्हारा भला تمہارا ہوگا کم یہ سارا کچھ تمہارے لیے مالک اور آتا بھی اصیت کو جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس میں نوکر کا بھلا نہیں ہوتا نوکر بچانے کو تو وہ تنخواہ یا روٹی ملتی ہے اس میں وہ سارا کچھ اپنے بھلے کے لیے تم سے کرا رہا ہوتا ہے غور فرمائے آپ تصور جو ہمارے یہاں ہے کہ وہ کا مالک ہے سیتھی ہے ہم غلام ہیں اس کے وہ جو چاہے ہم کو حکم دے وہ چاہے کرا لے مسکرا تو چاہے ہم جو چاہے یعنی اس کا کوئی کام ہے جس کے لیے وہ ہم کو حکم دیا چلا جا رہا ہے تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ جیسے ہم اپنے ملازموں سے ماسروں سے زبدست جو کام کرنے والے ہیں ان سے ہی ہم نکلتے ہی ہیں تو تم یہ انہیں اس ہوتی ہیں. صبح وہ جاتا ہوا کہ گڑا کھود رکھنا گیا وہ دن کا گلا کھود رہا ہے تو جب دوسرے گرا کیوں کھود رہے ہوگا جی میاں نکالے گئے تھے جاتے وقت وہ شام سے وہ آتا ہے وہ آگے کہتا کہ گڑا تم نے جو کچھ انکور دے وہ گڑے کو بھرنے لگ جاتے دوسرے گرا بھرتے ہوئے ہو کہ میاں نکالے گئے یعنی گلا بھر رہا خیر ان کا نہیں ہوتا وہ کہیں اس سے غرض ہوتی وہ کہہ رہا ہے یہ جو صحیح خیر اللہ تم سوائن تب کرو اگر یہ تم نہ کرو گے اگر وہ دن میں گنا نہ کھولے سو دے تو اس کو تو شام کو کام روک گیا نا یعنی اس کو یہ ڈانٹے گالیاں دے مارے جو نہ کرے جو کچھ بھی کرے اگر وہ ایسا تھا کام کے شام کو آ کے اس نے اس سے کچھ آگے کچھ کرنا تھا تو رک گیا نا اس سے یعنی اس کے انکار سے سرکشی سے معافیت سے عدم تعمیر سے اس کا کام رک گیا صحابہ کہا تقرر یہ نہ کرو گے پھر فائن نہ مل رہا ہے اس کا کام کرنے کے لیے میں پورا جو سب کچھ پڑا ہوں خود جس مقصد کے لیے تمہیں کہا گیا تھا کہ ایسا کرو انسانیت یوں چلی جائے گی تم کرتے تو ایک دن میں وہ کام ہو جاتا یہ جو ہے ماسک سماجات کائنات کا جو سلسلہ ہے تم نہیں کرو گے تو وہ سلسلہ ہے کائنات یہی کچھ کر دے گا فرق صرف یہ ہوگا تم کرتے چند دنوں میں یہ ہو جاتا وہ کرے گا ہمارے حساب و شمار سے ہو سکتا ہے پچاس ہزار سال میں جا کے کہیں گے لیکن ہمارا تو کچھ بڑھتا نہیں وقت کے متعلق اس طرح کو اس لیے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہوتا ہے غیر سنائی اس چیز یہ چیز ہے نا کہ یہ چیز ہو جانی چاہیے اور پھر جوں جوں عمر بڑھتی ہے آپ دیکھتے ہیں آدمی جلدی کرتا ہے کہ کوئی جلدی ہو جائے بچہ جوان ہو جائے اب یہ باخر ہو جائے میری آخری عمر ہے پتہ نہیں میں اس کے لیے کچھ کر سکوں نہ کر سکوں یہ جس میں مرنا ہوتا ہے وہ اس کو بھی چار ہوتے ہیں تو لوگوں نے مرنا ہی نہیں کوئی کوئی چار چاہیے لگے ہو گئے سورڈ سور ہو گا ہو کے تو یہ رہے گا کیا بات ہے اس کی ہو کے تو یہ رہے گا ہمیں تو اس کی چنتا نہیں ہے یہ کہاں ہوتا ہے جب بھی ہوگا ہم تو زندہ ہوتے ہیں تم نے مرنا ہے نا کوشش کرو تمہاری زندگی میں ہو جائے آمینو خیر اللہ یہ سادہ تو کچھ نہیں لوگ لگتا جی بات تو بیٹھی ہوگا ہمارے سامنے کو ہمیں اس طرح کہے گا تمہیں اس طرح کا ہے کہ تم نے مر جانا ہے اپنے سامنے یہ کچھ ہوتا دیکھ ل اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا ہے ہماری رفتار سے یہ کرے گا کام کا سلسلہ ہزاروں سال میں نتیجہ برامد ہوگا تم اس کے دستے بازو صاحب بن جاؤ گے تو وہی نتیجہ دنوں میں ملک ہو جائے گا تم خود فیصلہ کر لو چاہتے ہو دیکھنا دیکھ لو نہیں چاہتے ہو تو جاؤ کرو تو ہم تو بیٹھے ہیں ہمیں تو انتراض اس کا ہے نہیں یہ جو چیز ہے نا موت کی صاف اوش تو ہے نشاتے کار کیا؟, کیا اور وہ تو کہتا ہے نہ ہو مرنا تو جھینے کا مزہ کیا تو موبائل جی ہے تو معلوم نہیں کس وقت کرے اور پھر یہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں بات رکھی ہے کہ موت کے متعلق مطلب اینم نہیں کروا جانی ہے اس کے مانے یہ ہے کہ ایک دن بھی بانہ کرو اس میں یہ بھی اگر ہمیں معلوم ہو جانا کہ کوئی بات نہیں سو سال کا یقیناً ہم نے جینا ہے تو پھر بھی ہم یہ کہنے کے ساتھ یہ چھوڑ دیجئے کرنے لیں ابھی خاصا وقت ہمارے پاس اور اس کا علم نہیں دیے <laughs> یہ ہمارے اندر یہ جو ہے نا آر منہ کی شم کو روشن رکھنا یہ اس لیے ہے کہ موت سے متعلق پہلے سے نہیں بتا دیا کہ کب تم نے مرنا ہے ہر وقت فصل ختم ہو رہی ہے انسان کو جلدی <تصفح> جلدی یہ کچھ کر لے کچھ پتا نہیں ہے کہ موت میں کس وقت آ جانا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف نہ دیکھو ہمیں یہ ان پر آواز بتاتے نہیں ہیں تم یہ سوچو کہ ایسی ایسی کچھ کریں اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو اس لیے جلدی کرو جلدی اس لیے کرو تمہیں پتا نہیں کہ کس نے ایسے تک تم نے جینا ہے کل کا کرتے آج ہی کیوں نہ کرو شائن کا تھوڑی فائن نہ علیمن حکیمہ دیکھا تم نے ہم نے کہا تھا کہ علم میں ہی ہم نے علم کی بنیادوں پہ نازر کیا ہے جو گفتگو ہم نے تم سے کی ہے دیکھتے ہو کیسی علم و بصیرت پہ لبنی ہے اور پھر جو دوسری بات کہی تھی کہ حکیمہ دیکھ رہے اس میں ایک کتنی بڑی بات ہے کرو گے تو یہ چیز ہو جائے گی نہ کرو گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا کرنا ہے جلدی کرو پتہ نہیں تمہیں کب بہت آ جائے آخری وقت میں یہ حقوق تمہارے دل میں رہے تو ہو میں نے یہ کیوں نہ کر لیا ازیلا نے من سو کی آیت ایک سو ستر تک ہم آ گئے ایک سو ستر سے ہم